يا فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علی پر درود پاک کی کسرت کرو بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد و صحبی وسلم مدنی چینل کے ناظرین ہمیں اللہ تبارہ کا وا سے ڈرنا چاہیے اس کی بینیازی سے ڈرنا چاہیے اس کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے اور جرم کرنے والوں کے لیے جو اس نے سزائیں مقرر کی اس سے ڈرنا چاہیے جہنم سے ڈرنا چاہیے دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے کیونکہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے دنیا؟ یہ عمرت کی جا ہے تماشا نہیں دنیا اللہ کی بار میں کوئی قدر نہیں رکھتی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہے اس کی ترمی شریف کی حدیث پاک سنیے حدیث نمبر دو تین سو ستائیس خلاصہ پیش خدمت ہے اگر دنیا کی قدر اللہ عز و جل کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو پانی کا ایک گھونٹ بھی اس میں سے کافر کو نہ دیتا یہ زلیل ہے ہاں ہاں ملفزات اعلی حضرت میں لکھا ہے اعلی حضرت نے دنیا کی مذمت فرمائی اور کیا فرمایا دنیا زلیل ہے اسی لیے ذلیلوں کو دی گئی جب سے اسے بنایا ہے کبھی اس کی طرف نظر نہ فرمائی دنیا آسمان اور زمین کے درمیان جو میں معلق ہے یعنی فضا میں لٹکی ہوئی ہے دنیا فریاد و زاری کرتی ہے روتی دھوتی ہے کہتی ہے اے میرے رب عز و تم اس سے کیوں ناراض را دے اللہ تبارک و تعالیٰ مدتوں کے بعد ارشاد فرماتا ہے چوب خبیسہ پھر فرمایا کس نے اعلی حضرت نے سونا چاندی خدا کے دشمن ہیں وہ لوگ جو دنیا میں سونے چاندی سے محبت رکھتے ہیں قیامت کے دن پکارے جائیں گے کہاں ہیں وہ لوگ جو خدا کے دشمن سے محبت رکھتے تھے اللہ تعالیٰ دنیا کو اپنے محبوب یعنی پیارے بندوں سے ایسے دور فرماتا ہے جیسے بلا تشبی بیمار بچے کو اس سے موزر یعنی نقصان دہ چیزوں سے ماں دور رکھتی ہے دنیا یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے یہ تو اللہ کی بارگاہ میں ملعون ہے جی ہاں ترمی حدیث نمبر دو تین سو انتیس سنیے سلطان مدینہ سروڑ قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با کرینا ہوشیار رہو دنیا لانتی چیز ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ ملعون ہے سوائے اللہ تعالی کے ذکر اور اس چیز کے جو رب تعلی کے قریب کر دے اور عالم اور طالب علم کے مر آج شر مشکا جلد سات ستراہ پر مفصر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں جو چیز اللہ و رسول سے غافل کر دے وہ دنیا ہے دنیا کیا ہے سمجھ جی اس کی ڈیفینیشن اس کی تعریف جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل کر دے وہ دنیا ہے جو اللہ و رسول عز و, اللہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضی کا سبب ہو وہ دنیا ہے مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان لکھتے ہیں بال بچوں کی پرورش غذا لباس گھر وغیرہ شریعت کی نافرمانی سے بچتے ہوئے حاصل کرنا سنت امبیا ہے یہ دنیا نہیں تو مدری چینل کے ناظرین دنیا نہایت ذلیل ہے حقیر ہے اس کو اہم سمجھ کر اس کے لیے جھپٹ پڑنا حلال و حرام کی تمیز بھلا دینا نمازوں سے غافل ہو جانا قبر و حشر کو بھول جانا محاسبے کو بھول جانا قیامت کی پیشی کو بھول جانا نسان کو بھول جانا پل سراج کو بھول جانا عقلمندی نہیں ہے اور وہ جو دنیا کی بنا پر حسد کرتے ہیں دشمنی کرتے ہیں تعلقات ختم کر دیتے ہیں لڑتے بڑھتے توبہ تخر اللہ قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا ہے سنے نیکی کی دعوت امیر علیہ سنت کی جو کتاب ہے اس سے میں ارض کر رہا ہوں آپ نے لکھا ہے ذم الدنیا کے حوالے سے کہ حضرت عیاد رحمت اللہ تعالیٰ لے کہتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا بروزی قیامت ایک نیلی آنکھوں والی صورت بڑیا جس کے دانت آگے کی طرف نکلے ہوں گے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی اور ان سے پوچھا جائے گا لوگوں سے پوچھا جائے گا اس کو جانتے ہو لوگ کہیں گے ہم اس کی پہچان سے اللہ اجزل کی پناہ مانگتے ہیں کہا جائے گا یہ وہی دنیا ہے جس پر تم فخر کیا کرتے تھے یہ وہی دنیا ہے جس کی وجہ سے کترے رہنی کرتے تھے رشتہ داریاں کاٹتے تھے اسی کے سبب ایک دوسرے سے حسد کرتے تھے دشمنیاں کرتے تھے پھر اس بڑیا نما دنیا کو جہنم میں ڈالا جائے گا اب دنیا پکارے گی اے میرے پروردگار ازدل میری پیروی کرنے والے کہاں ہیں میری جماعت کہاں ہے اللہ ازد وجل فرمائے گا ان کو بھی اس کے ساتھ کر دوست تو دنیا سے دل لگانے والے دنیا سے محبت کرنے والے اور ایسے مست ہونے والے نمازوں کی ہوش نہیں مال کی محبت میں ایسے مست کہ سکا دینے کی طرف توجہ نہیں حج ادا کرنے کی طرف توجہ نہیں پرائز واجبات کی طرف توجہ نہیں علم دین سیکھنے کی طرف توجہ نہیں موت یاد نہیں آخرت یاد نہیں ہائے دنیا ہائی دنیا بس دنیا دنیا کے غم میں جاگ جاگرے دنیا کے غم میں سو رہے ہر وقت دنیا کا غم ہے آخرت کی فکر نہیں تو قیامت کے روز یہ دنیا کی محبت کہیں اللہ تبارک و تعالی کی ناراضی کا سبب نہ بن جائے سیدی اللہ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت پروان شم رسالت عاشق ماہ نبوت پیر طریقت بھائی سے خیر و برکت الحاج الحافظ قاری شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان مجھے سمجھا رہے ہیں آپ کو بھی سمجھا رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں شہد دکھائے پلائے قاتل پلا شوہر کش اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے یہ دنیا کا جو میٹھا میٹھا نظر آتا ہے یہ میٹھا نہیں ہے زہر ہے زہر اور دنیا سے جو محبت کرنے والا ہے یہ دنیا اس کو ہلاک کر دیتی ہے اس کو برباد کر دیتی ہے اس مردار پہ کیا لل چایا ہاں دنیا مردار مردار اس مردار پہ کیا لل چایا ارے نادان اس مردار پہ کیا لل چایا دنیا دیکھی بھالی ہے دنیا دیکھی بھالی ہے میرے آکاد علم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی وال نیاز بندوں کی جماعت کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے خزاں عین میں صد ال حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ علی حادی لکھتے ہیں اور مدی چینل کے ناظرین یہ حدیث پاک ترمیزی شریف کی ہے, اور حدیث نمبر ہے دو ہزار تین سو اٹھائیس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نیاز مندوں کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے راستے میں ایک مردہ بکری دیکھی فرمایا دیکھتے ہو اس کے مالکوں نے اسے بہت بے قدری سے پھینک دیا دنیا کی اللہ تعالی کے نزدیک اتنی بھی قدر نہیں جتنی بکری والوں کے نزدیک اس مری بکری کی ہو بہت بار بہت اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے اس مردار پہ للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے ترمیزی شریف حدیث نمبر دو ہزار چوالیس سید عالم علی سلاسلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر کرم فرماتا ہے تو اسے دنیا سے ایسا بچاتا ہے جیسے تم اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو ارمزی شریف حدیث نمبر 2331 دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اتنا مال اتنی دولت اتنی ترقی یہ لگژریز یہ عاشی یہ سہولت یہ موج اللہ کے بندے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے کافر کے لیے جنت ہے کافروں کو نعمتیں دی جاتی ہیں آخرت میں ان کا کیا حشر ہوگا اللہ اکبر یہ ذہن میں آ جائے تو پھر یہ رشک اور یہ سلسلے ختم ہو جائے تمبی القافلین کے حوالے سے امیر اللہ سنت نے لکھا ہے حضرت سین فقی ابو اللہ کندی علیہ رحمت اللہ علی کبھی نقل کرتے ہیں ایک روایت میں آیا گزشتہ زمانے میں ایک مومن اور ایک کافر مچھلی کا شکار کرنے نکلے کافر اپنے جھوٹے معبودوں کا نام لے کر خوب مچھلیاں پکڑتا رہا اور مچھلیوں کا ڈھیر لگ گیا مومن اللہ عز و جل کا نام لے کر جال پھینکتا رہا لیکن ہاتھ کچھ نہ آیا شام کو صرف ایک مچھلی پھنسی وہ بھی تڑپی اچھلی اور کھدک کر پانی میں جا پڑی مومن پلٹا تو خالی تھا کافر ٹوکری بھر کر لوٹا مومن پر معمور یعنی مقرر کردہ فرشتہ افسوس کرنے لگا اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو جنت میں مومن کا محل اور علی شان مقام دکھایا تو فرشتہ پکار اٹھا خدا کی قسم اس عظیم الشان محل میں داخلے کے بعد اس مسلمان مچھیرے کو مچھلیوں کے شکار میں ناکامی والی مصیبت کی بالکل ہی پرواہ نہ ہوگی اور فرشتے کو جب اللہ تعالیٰ نے جہنم میں کافر کا ٹھکانہ دکھایا تو وہ بولا خدا کی قسم اس عذاب کے مقام پر جب یہ پہنچے گا تو اسے ہاتھ آنے والی دنیا کی عارضی خوشی کوئی فائدہ نہیں دے گی تو نان مسلم کی لگژریز ان کی ترقیہ دولت کی فراوانی قابل رشک نہیں جو غریب ہیں تنگ دست ہیں دکھیارے ہیں ہیں ایمان والے اللہ تبارک وطالیہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے اس کے محبوب علی سلاط و السلام کی رسالت کا اقرار کرنے والے سارے نبیوں کو ماننے والے قرآن کو ماننے والے آخرت کو ماننے والے مسلمان جو ہیں قیامت میں ان کی عید ہوگی نیک مسلمان کو اپنی خواہش کی اشیاء نہ ملنے پر دس ہارڈ نہیں ہونا چاہیے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے اور وہ جو نماز نہیں پڑھتے گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں بدنیگاہی کر رہے ہیں استقفیل اللہ حلال حرام کی تمیز دی سود رشوت نہ جانے کیا کیا گنا کر کے باوجود ان کی آرزیں پوری ہو رہی ہیں تو وہ خوش نہ بلکہ ڈر جائیں یہ خطرے کی گھنٹی ہے جی ہاں مسند امام احمد حدیث نمبر سترہ ہزار تین سو تیرہ سنیے حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے نبی اکرم نور مجسم رسول محتشم شاہ آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان جب تم دیکھو اللہ عز و جل دنیا میں گناہ گار بندے کو وہ چیزیں دے رہا ہے جو اسے پسند ہیں تو یہ اس کی طرف سے ڈھیل ہے بتوں اللہ تعالی ہمیں دنیا کی محبت سے نجات دے اور اپنی چاہ عطا فرمائے میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر میرے دس سے دنیا کی کیا تا کرتے میں اپنی فنایا علاحی کرلفت میں اپنی فنایا الہی امین امین ہندی چینل کے ناظرین ڈرنا چاہیے دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے جو چیز اللہ کی یاد سے غافل کر دے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے غافل کر دے وہ دنیا ہے اور یہ دنیا جو ہے یہ شیطان کی بیٹی ہے شیطان کی بیٹی جی ہاں امیر علیہ السلمت نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا علی خواص رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا ابلی لعین یعنی لعنتی شیطان کی بیٹی ہے جو اس یعنی دنیا سے محبت کرنے والا ہر شخص اس کی بیٹی کا خاوند ہے ابلیس اپنی بیٹی کی وجہ سے اس دنیا دار شخص کے پاس آتا جاتا رہتا ہے لہذا میرے بھائی اگر تم شیطان سے محفوظ رہنا چاہتے ہو اس کی بیٹی سے رشتہ قائم نہ کرو اور مدنی چینل کے ناظرین بڑی پیاری بات ہے جو کہ امیر علیہ سنت نے نیکی کی دعوت کتاب میں درج کی صفحہ نمبر دو سو پر ہے کہ حقیقی لذت جو ہے نا دنیا میں نہیں آخرت میں مثلاً کھانے پینے کی لذت ہے اب وہ لذت جو ہے بھوک کی تکلیف کو ختم کرتی اگر بھوک نہیں ہوتی تو کھانے میں لذت بھی نہیں ہوتی پیاس جب لگتی ہے تو مشروب یا پانی اچھا لگتا ہے پیاس لے جاتی تو لذت بھی ختم ہو جاتی حقیقی لذتیں کھانے پینے کی یہ تو جنت میں ملیں گی اور دنیا مدری چینل کے ناظرین بہت جلد ختم ہونے والی ہے بہت جلد ختم ہونے والی ہے یہ فنا ہونے کے قریب ہے اس لیے اس سے دل نہیں لگانا چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے سورہ انعام کی عائد نمبر بتیس میں فرمان رب العام آپ کو سناتا ہوں شاد ہوتا ہے او ملحت دنیا البو الدہ خیرا خير خیر الینیتو افل تقید ترجمہ اے کنز المان اور دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل کود اور بے شک پچھلا گھر بھلا ان کے لیے جو ڈرتے تو کیا تمہیں سمجھ نہیں سب اللہ فاضل حضرت علامہ مولانا حافظ مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمت اللہ الحادی خزاں العرفان میں اس آیت مبارکہ کے طویت فرماتے ہیں نیکیاں اور طاعتیں یعنی عبادتیں اگرچہ مومنین سے دنیا ہی میں واقع ہوں لیکن وہ امور آخرت میں سے ہیں اس سے ثابت ہوا اعمال متقین نیک بندوں کے اعمال کے سوا دنیا میں جو کچھ ہے سب لہو و لغب یعنی کھیل کود ہے نیک بندوں کے اعمال کے سوا دنیا میں جو کچھ ہے لہ و لغب یعنی کھیلد ہے کھیلد اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ناجائز حرام کاموں سے بچنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی نیت سے اگر ہم کام کریں کاروبار کریں نکاح کریں بچوں کی تربیت کریں اور دیگر جو کام کریں یہ دنیا نہیں یہ آخرت ہے مال کی محبت نہ ہو بلکہ مال اس لیے ادا کی جائے کہ ضرورتیں پوری ہوں بہن بھائیوں کی خدمت ہو بال بچوں کی پرورش ہو دین کی خدمت ہو حج کی ادائیگی ہو زکوٰۃ ادا کریں اب یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو یہ دنیا نہیں ہے دنیا تو وہ ہے جو اللہ تعالی سے غافل کرے دنیا تو وہ ہے جو آخرت سے غافل کرے میرے عقاص صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جامع صغیر حدیث نمبر چار ہزار دو سو بیاسی دنیا اور جو کچھ اس میں ملعون ہے لعنتی ہے سوائے نیکی کا حکم دینے یا برائی سے منع کرنے یا اللہ اعظم جل کا ذکر کرنے کے اب فیض القدیر میں اس کے تحت لکھا ہے بلا شبہ یہ کام نیکی کی دعوت دینا برائی سے منع کرنا ذکر اللہ کرنا یہ دنیا میں کیے جاتے ہیں لیکن دنیا بھی کام نہیں ہے یہ اعمال آخرت ہیں تو ہر وہ کام جس سے اللہ تعالی کی رضا مقصود ہے وہ اس لعنت سے مستثد ہے الگ ہے وہ نہیں ہے, لعنتی چیز تو وہ ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل کر دیتی ہے جو آخرت سے غافل کر دیتی ہے تو ہمیں دنیا سے دلنے لگانا آخرت کی یاد کرنی ہے اللہ سے ڈرنا ہے اللہ کے بارگاہ میں دنیا کوئی مقام نہیں ہے کچھ ویلیو نہیں ہے میں نے آپ کو ابلند ارد کیا نا کہ مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی ویلیو اور رب کی بارگاہ میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جب سے اس کو پیدا کیا اس پر نظر رحمت نہیں فرمائی جب یہ چلاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت دیر کے بعد خبیصہ چپ ہو جا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے اور جو اللہ سے محبت کرتے ان کی محبت عطا فرمائے آخرت کی محبت عطا فرمائے آمین بجاہی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم